نر صحفی نارے, نارے غسیا اللہ محمد جار یار حاجی خواجہ قطب فرید حضرت علامہ مولانا مفتی فضل احمد چشتی صاحب الرجيم بسم الله الرجيم يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا بھل گئے وعدہ نال اپنے معبود دے بھل گئے اصل کر بوت دے آل وعدہ پورا یاد کر آل ماہوچا وعد یاد کر بے خبر حالی پہوی اتھی ترا ارویسی رہتے اروسی آر جی گھر چھوڑ کے اصلی گرانا یاد کر چھوڑ کے اصلی گرانا یاد کر بے خبر گال اب یاد کر چھوڑ ہاتھی اف سوسی ملے سے تو تڑو سے مل پیچھے ہاتھی اف ملے سے تو کالی قبر جان تھری اٹھ د یاد کر کالی خبر مچھ جان تھری اٹھ د بے خبر واپ نمبر اپنا السلام علیکم رحمۃ اللہ و و برکاتہ حق تعالی جل دی حمد وبرکاتہ اور آقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم علی بارگاہ شریف دے اندر درود شریف کا نظرانہ پیش کرنے کے بعد خالقِ قینات دی بارگاہ دے اندر آجزانہ فریاد ہے کہ مولا تعالی نفس و شیطان انسان لے ہر شرف اتنے تو اپنی رحمت دی دائمی پنہ نجات اتا فرماوے قادرِ مطلق دینی دنیاوی بھی افروی بھی گھاٹے خسارے تو محفوظ فرما فرماوے دار دولتال چاچا جی ملک محمد قاسم صاحب جویا صاحب انہوں بیٹے برادر محمد اعجاز صاحب سال ہا سال دی طرح بحفل میلاد کا استمام فرمایا جو کہ سالانہ وار کرتے ہیں مولا سونا نے محفل دی اس محبت اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرما کے اجرے عظیمتا فرماوے دنیا خرچ چھونی فرماوے چاچے جی اور اندی اولادنوں مولا سونا دین مصطفیٰ رنگ نال رنگ لاوے انہ دکھرنوں دین مصطفیٰ نال آباد فرماوے عرف اتنے دوں محفوظ فرما کے آفیت و راحت اتا فرماوے اور جنہیں دوست تشریف لے آئے ہو مولا سونا سب دی آزری قبول فرما کے اپنی اپنی نیت کے مطابق اجرے عظیم عطا فرماوا دوستان نے گرمی کسی شاعر نے اپنے خیال کا اظہار کیا اور انہیں اس پورے زمانے دا اس سماج دا ایک بڑا بہترین اک ستارے شاعر گ جو دلیل دوں تو دلیل ہوں جو سچ کہوں تو برا لگے سچ کہوں تو برا لگے جو دلیل دوں تو ذلیل ہوں یہ سماج جہل کی زد میں ہے یہاں بات کرنا حرام ہے شاہر کیا ہی منظر کسی کی پیش ہو راوی کیا کیا اپنے جناب علی تخیلات تاہی ظہار کیسے کیسے الفاظ اچھ کر دے لیں کہیں اگر سچ سا کھانا لوگانو دورا لگ لے اپنے سچ دے اُتھے دلیل دے اُلٹا دلیل ہونا وجہ کی وجہ یہ ہے کہ سماج جہل کی ایک قلوب و ہی جہالت لادی نیت کی زدی چھے آ گئے نہ انہوں سچ چنگا لگدے نہ نہ دلیل منگے انہیں آگے گل مکا دڈو گل ہی نہ کرو جو سچ کہوں تو برا لگے جو دلیل دوں تو دلیل ہوں یہ سماج جحل کی زد میں ہے یہاں بات کرنا حرام ہے گل ہوئی ہے لیکن یہ امید رکھد ہوا شاید کے اتر جائے تر دل میں میری بات رب سونے دی رحمت ہونا امید تو نہیں نہ ہو اج جن جائے ان کی رحمت تے تے امید رکھنی چاہیے امید لا کے اندر رحمت نال امید لا کے گل کرنے آدر ہوئے مت گلج آئی وغیرہ اتنے نہ کوئی اصول نے نہ کوئی قانون نے نہ کوئی <سؤال> او زندہ دل رہ گئے وچ۔ <سؤال> نہ کوئی اسلام تسار ہونے والے ذہن رہ گئے <سؤال> نہ وہ جذبہ رہ گیا اسا رسم رلا ملا کے اسلام ہے حالانکہ نبی سونے ندی ادیم رسمی نہیں بلکہ وہ دین جسمان مٹا آ گیا کریے تھی جائیے کہڑے پاس جس بندے گل کریے اگوں اہی گل پی جل بھی ہے زندگی گزر گئی سب کو خوش کرنے میں زندگی گزر گئی سب کو خوش کرنے میں جو خوش ہوئے وہ اپنے نہ تھے جو اپنے تھے وہ کبھی خوش نہ ہوئے غیر لوگ گل سن گیا میں نہیں یار پر اپنے نہیں رات وہ باہو گل اپنے پیچھے بھی ہے پر میں جو اشارہ کر رہا سمجھو ٹھیک ہے جنہوں بندہ حق دی گل کرے سچ دی گل سے کرے من لگ جائے لیکن اس اگر گل اختلاف ہوئے ان لڑنا اختلاف کا خاتمہ نہیں وہ نال و ساڑی ہونا یہ اختلاف کا نہیں اگر اختلاف کا باب کرنا ہمارا قرآن بتاتا ہے بات کرو اور دلیل سے کرو ٹھیک اتھ لے کو دنیاوی طاقتاں کوئی بھی نہیں نہ ہی اص دنیاوی طاقت چاہنے ٹھیک ہے پر جڑی طاقت اسلام کول ہے نا یاد رکھا جی بندے دی مخالفت کر گا جی گا لیکن خبردار جدو رب سونے دے بنا ہوئے قانون دی مخالفت کرے گا پھر تیری کوئی بچت نہیں نہ اس دنیا اندر نہ اس دنیا اندر اگر اسلام کی بات کریں تو اس نا دلیل نہ اسلام سے آنگا ہے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نمونہ ویت جدوں دے سامنے گئے نا وہ جا سب میں سید سیدنا ابراہیم علیہ اسلام نہیں فرمایا وہ تے رب اصل منگے ہی نہیں فرمایا حالانکہ ادھر جھوٹ ادھر اللہ دن سچر کیا نہیں ملتے اچھی جو کرے جو لوگ آتے نے جو جناب علی زمانہ کھایا ارشاد ربا نہیں فرمایا کالا ربی ال موت بھی دمروت کہ نمرود کہن لگا نم کہ لگا لگا امید جی میں بھی کر سک لیکن سمجھ سمجھنا آئی سمجھ لائی मौत का मानना की है जिंदगी का मानना की अगर जनाबे वाली कोई बंद चाहेल बंद पढ़े लिखे बंद दलील का इनकार कर दे जनाबे वाली आखे मैं नहीं मनागा मन तो मैं इंज करांगा तो मैं इंज करा गा इन पीर नहीं आख्या जाएगा एनू मनमानी तो शिवबाजी तो हिटबाजी आख्या जावेगा جمروت نے آخیا اے ان میں دے سک میں زندہ کر سکنا میں مار سک لیکن اس بولی نمجھ لندگی کی ہے اے موت کی ہے انہیں دو بلائے دوکہ بلائے ایک نو ایک نو ایک نو قتل کر رہا کر دکھ لگا ویخ رہا کرے نو زندگی دتی ہے قتل والے نوت دیتی ہے آپ نے فرمایا بے وقوف آ جن تتل کی کربراہیمیت چلن والے لیکن کم نہیں ایک بھی سیدنا ابراہیم والا سد آپ نے لڑائی رولا نہیں گی آپ نے فرمایا جی چل تیلو نہیں سمجھ آیا اصا دوسری دلیل دس دوسری دلیل د پہلی گل تو دین چ رکھ لو تین دی تبلیغ حکم بھی انو ہے اجازت بھی انو ہے کھاوے سہی پر ہاتھ نہ اٹھاوے پر ہاتھ تدرگ فرما دا فرید فرماؤں گا مارا مار پڑ تھلے اسلام کے چھپنے کا دا درد ہی دڑائی کا سبق نہیں د نفرت سب بھی نہیں لم پیار دسلنا پڑھونا نہیں چاہتے اصا فیتنے بفونے چلنے لیکن تر کو اگر اس جہ ابراہیم نے فرمایا فرمایا چل کوئی گل نہیں تینو نہیں دلیل دینے فرمایا سورج ن مشرقالے پاس چاڑ دیر بو وے دلیل میرا رب وے جڑا سورج نشرق آسوں چھاڑ دے بہا میرا مغور رب مغرب والے پاس چاڑ گئے بخان توجہ رب دان فرما ہوں اگر سید نا ابراہیم نے دلیل دیتی ہے دلیل نہیں بنی کیوںکہ وہ جھوٹا سی آج بعد لوگ تو کہتے ہیں جی کافر کو بھی کافر نہیں کہنا چاہیے قرآن تو فرماتا ہے فبو ہی طلبی کفر توجہ تو نہیں یہ فرمائی کا مسئلہ آپ قرآن چھاڑ دو فبوی طلبی کفر کافر ببحوس ہو گئے دلیل نہیں پڑی گئے ابراہیم رکھ دین اپنے کول رکھ اے پیو دادی تیلیاں چلانے سانے دلیل کی کوئی لڑ نہیں لڑائی تے اتر پیا کہ لگا چیخابا لو ابراہیم نچ پاؤ اچھا یار ایک سوال پوچھنا حضرت سیدنا ابراہیم نو ہی چیا کو آپ کا کسور غلط س پھر سچے بھی بھی آپ نو پایا گیا ہاں جی خدا بھی قسم کر گیا نا چاچا میرا شاید تھوڑے بہت پڑھے لکھے ہو کوئی نہیں پڑھے لکھے جی میں کوئی نہیں گل سمجھ آ گئی ہے پر جہاں جناب اسلام کا نہیں سمجھ آئی جو ہے نا ابراہیم بھی آپ ٹھیس نے حق بھی یہ ہوئی ہے نمرود کہیں لگا بالو چیخا ابراہیم سوتو ویچ چیخا بل گیا لکڑا کٹیاں ہو گئی چیخا بل گیا اگ دیا لمبیا سمان لال گلا کر دے مگر قربان جا یاد رکھا جی مولا سونا خردو گے کوئی نہ ہوگے جا سچے کال لگ جائے اصا وہ بڑی بن جا تو اللہ دن بھی سن سبق سی اپنی مخلوق نو متنو قربان جا مولا سونے نے فرمایے یا نارونی پر دونوں سلال ہوں اگ دب سونا مل فرمایا وہ آپ ٹھنڈی ہو جا تین نہیں پتا سڈا بندہ تر آ گیا جو مرضی کر لیا پر حضرت سیدنا ابراہیم سرکار دا ایک وال مبارک بھی ڈیںگا ٹھیک وہ تو سر نبی نبیا دے پیروکار ہات لے آئے قطل ہوئے سر کٹا رہلیا چکر چلتے رہے وہ تو چلے گئے پر ان کو شہ سی وہ حق سی اور مولا فرما دل نہ دکھ رہا لہو لہ ت قسم کر کے نا دل فرد گل کر رہا مثال دے رہے ہیں. ساری دنیا چڈ جن بھی ہو جی شہ موافق رمب ہوگا جہی شہ نی حفاظت ہو سکتا تام اصے فرموندے نے فرمائی تری اوٹ تیری فری پناہ فدایا da uh -huh. کد کسے تھی قد دیسے تھی پی سونا جیڑی شاید حادثت فرما کون وجا وے کون ہٹاوے خدا کی قسم کر گیا بندہ کوئی بندہ کوئی شہر نہیں پرنے اسلام حق کی بڑی طاقت بڑے بڑے آئی نو ہٹاؤ والے روکڑ والے بڑے بڑے آئے رکیا میرے محمد نہیں تو توجہ ہے نا دے نہیں گربان جاؤں کر کے تمہید بننی تاکہ تیرے تیرا تھوڑا سہن ٹھکانے آ جے نشا تو او پتا ہی حکیم لوگ کی کر حکیم لوگ نیمبو چٹا نشہ ٹوٹے یہ تو یہ نیمبو چٹایا کہ نیم چٹا جی. بلا دنیا کے نشے چ کوئی تھوڑی جس دین سے دنیا کا نشا چڑ ج بڑی بڑی اور اے جناب تین چٹایا تا کہ تیرا ذہن تھوڑا تھان ہاں سے آ جاوے لار لار تیرے دل میری گل پہ اگر کسے نال اختلاف ہوے ہو ان آکی آ جا, جا, جا, جا تلی دے تل دے دے دل نا میدان ٹھیک ہے مارن کٹنے کی بھائی سسا بالکل معافی ہونی نہ لڑائی کا درخ دیا کہ نہ لڑنے ٹھیک ہے اگر دلیل کا میدان ہو ٹھیک ہے پھر پوری دنیا کو ہمارے پوری دنیا کو ہمارے بزرگوں نے چیلنج کیا ہے توجہ نہیں یہ فرمائی گل ہومرو دلی موڑا شمار توجہ ہے نا ہاں جی آگا کا سبحان بلا تھوڑی عکل سبحان اللہ اقبال فرماتے ہیں میں جہاں کھڑا ہوں کسی دلیل سے کھڑا ہوں بانی, بانی, بانی. اسلام اسلام ہے <سلام> نال اسلام نہیں بن نال اسلام نہیں بنتا رسم نال نہیں بنتا چتر فساد بنتا ہوں اگ مر اگو ترا درا گے مروی تری تین پتا لگ جائے گا سیتنا پوڑ آ قربانیا اسلام تماشا نہیں اے کوئی جناب اپنے گھر کی ہویلی نہیں کہ جو مرضی کر تین کوئی نہیں پوچھے گا اے کوئی جنگل کا نظام نہیں کہ جڑا جانور چینے آوے اے میرے سونے نبی سونے نبی دین, اے دین،, اے دین، یا رب نے دی قسم کر گیا نو سونے مولا اپنا مہبوب بھی امی بے مثال بڑا ہے سونے نبی شریت بھی بے مثال آہا ای بھئی کسی دبیا نال جنابی ہوقیا لڑائی بدادی مستحکم دلیل آسے بڑی بنا گل نہیں یا رت سونے کی گل یا رن ندی رسولوں کی گل میری تو گل آئی نہیں ہاں قربان پر قربانیاں پرانیاں رسم ہم نے لوگوں سے یہ سنا ہے ہم نے مولویوں سے یہ سنا ہے ہم نے پیروں سے یہ سنا ہے ہم نے زمانے سے یہ سنا ہے یہ, یہ اسلام کی دلیل نہیں ہے ہاں خدا بھی قسم کر گیا کے آنا ادرت ہو آپ کی صحابی آئے آپ گھر سن دروازہ کڑکایا پھر کڑکایا پھر خڑکایا تین دفعہ دروازہ کڑکا جائے مڑ گئے نے ادھر کسی کم مصروف سن جائے دس فلاں یار سلاد سی میرے حضرت عمر فاروق سرکار نے فرمایا ان بلا لیاؤ جد بیا آئے پھر بغیر واپس ہو گیا کی راز کی ماجرا حضور ضرورت ہی جناب کی ملاقات کرنی تھی سی آیا دروازہ خڑکا ہے سونے میں حدیث بات سنیے کہ تین بارا دروازہ کھڑکاؤ اگر جواب واپس ہو جانا ہے قربان جاوا جدو یہ سدیس کی گل کی سی سیدنا فروخ آزم نے توجہ سوجو جہی گل سنانا چاہنا فروخ آزم فرما نے فرمایا نہیں سنی تیرے دلیل ہے دلیل ہے جدو فروخی آزم سرکار نے دب دبے گسے نال گل کی نا وہ جڑے اگے سب جی سن کمبن لگ سک کرتے حضور میرے ہے لیکن آپ خود نے فرمایا میں پڑھی نہیں سی ہوں پچھے فرو کیا آلم سن آپ نے جنہوں کو سنی سی نا وہ صحابی بھی زندہ سن باج والے مسجد والے پاس ہے کب ए सही अठे सन पूछा खैर की जिसे कम्बले कम पे अर्ज करते पर बड़े चला आ रहा है जेड़ी अदीस मैं थोड़े कोल सुनी थी ओनत सुना दे آیا جے دلیل نہ آئی تو مڑ میری خیریت یہ اسلام ہے اج تک میری مرضی چلے کوئی آخے میری چلے کوئی آخے میرے پیر دی چلے کوئی آخے میرے مولوی دی چلے کوئی آخے معاشرے دی چلے کوئی آخے دی چلے یہ دین تو نہیں یہ تو تماشے والی گل ہے نا خدا رو دینے سرب نماشا بناؤ رب رسول دا بنایا قانون کٹھا مزاق نہ بناؤ عجیب گل عجیب گلے ملک قانون بنے ہوئے ہیں آئین قانون تھانے آن دے جیل آن دے نہیں دسے قانون بنے ہوئے ہن اگر کسے تھوڑے چھو آکھیا جاوے کہ قانون حکومت یا آئین پاکستان کی خلاف ورزی کر کوئی ضرورت کرے گا ہاں جی ڈنڈگا کھڑا پچھو ڈنڈگا سر سے کھڑا کیوں نہیں کچھ ضرورت کرتا کہ رب دے قانون نہیں یا مخلوق دے, بول دے نہیں دے دا. مخلوق دے دیا یا خالق دے نے اچھا مخلوق کا بنایا ہوا قانون اگر اس کی خلاف ورزی کی جائے خلاف ورزی کرنے والا مجرم ٹھہرتا ہے اس فضا کا حقدار بن جاتا ہے اسے قید بھی سنائی جاتی ہے اسے ڈنڈے بھی مارے جاتے ہیں اس پہ جرمانہ بھی ڈالا جاتا ہے کیا کیا ہے بھائی کس چیز کی قانون کی اور قانون بنایا ہوا کس کا تھا مخلوق دا قانون ترونے ڈنڈے بھی بجن جرمانہ بھی پو قیدا بھی پونے اچھا گل یار کہ مخلوق نے قانون کروڑوں کے اوپر میٹھا ہے اور جڑا کلک دکھا لے کے وہ قانون نروڑ تروڑ کے پیرا ہٹ سٹی بیٹھے تب یہ وکرا تبقہ ہے فرمائی مخلوق نے قانون تروڑو مزاح دے بڑ جاندے ہو حالکن تو فرمائی جیڑا بندہ عدالت دی توہین کرے عدلیہ دی توہین کرے اندر کیس تھک ہے چنگا جوڑ کے پب لت کی ہو بندیاں اگر بندیاں ادالت کا گستاف ہوئے اندر تہار سے کھڑی ہے جی بندہ بھی گستاخ ہے قرآن کا بھی گستاخ ہے انبیاء کا بھی گستاخ ہے تقریر تو بعد انہیں سوال بھی دا. اکھے دی تقریر دے بھی دا لفظ بولیا اے نہیں آخر جی میں حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی آ سونے نبی نے فرمایا جدو بندہ بھوکھ بول رہا ہے تیک بندہ نہ پانے ہن مولا سونے دا قانون کور نہ مارو جھوٹ نہ بولو سچ بولو جھوٹ تو بچو ہے نا یہ رب نے قانون بنا دتا ہے سونے نبی نے فرمایا جے مومن، مومن، مومن، مومن، جدو بند منہ دے دے بدبو نکل دیے, دیے آسمان ات جدو فرشتیاں اپن دیے اتو لانتا بھیج لالنا چاہیے جھوٹ بول کے انہیں کی کیا انہیں رب دا قانون تروڑے انہیں خالق انہیں اسلام ہے لہذا مجرم بن گیا سونے نبی نے فرمائے بھیج سے تیری میری لانت شہی کوئی نہیں نوری مخلوق کی لانت آ گیا سونے نبی نے فرمایا فرمایا دے دکر گناہ نے چھوٹے تو چھوٹا ماں کا کرنے کے برابر باقی ونڈیا کا اندازہ پی لال ادرت عمران بنو سہی نہیں ادیس نہ ہو جی میرا سر ہوں اسا یہو جہفا جی بولنا خالق دے قانون، والے ہاں سے بولنے ہاں. مخلوق دا قانون ترونے سزا بکتا میں خالق تو جو لے فرمائی بندہ گل کرے دے لوگ ہی آنے پک جی اصل تو سنی نہیں, نہیں. اص چے گھر بھیا گئی آخر دین کے لگواگ نہیں جا کے یہ سنگ میرے سونے ندیلے فرمایا فرمایا امتی یہ رو من العلماء لمائے سونے نبی نے فرمایا لوگ دین تسنگ گے یا من العلماء مائے ال علماء فرمائیے اما گے جسٹھ نہ بولو یہ کہیں نے چوری نہ کرو یہ نے قتل نہ کرو یہ کہیں دین بے گی نہ کرو یہ نے بے حیائی نہ کرو पुना हलो करो कहे हो जाओ पासे हो जाओ आ, पासे जो इन्हों तू पासे रवो गे थोड़े कम से आवाज नहीं पवड़ गई जो मर्जी करोगे जो है सोने नमी ने फरमाया नसन गए سونے جی یہو جہ دور آ گیا دین تو لوگ نسل لگ پایا مڑ بنے گا کی میرے سونے لبی دین فرمایا دینے والا بندہ وہ یہ نہیں ویخ کہنے والا کون ہے صاحبی کھلوتے کافر نے سامنے نبی سونے گی صاحبی فرما کر ربتا تھوٹ آ تھوٹا پھر جناب صحابی سامنے اگر کسی کافر نے نبی سونے کی تھی والا کافر سے لیکن گل ساب نے آخر آخر صدقتا پتہ لگتا ہے کہنے والے بھی کوئی حصیت نہیں حصیت پیچھے اس داد ہے جس نے دین بنایا طاقت تی ہوں حکومت تی ہوئی شاہی تہ تے میرے مولا علی سرکار فرما نے لاسن سوری لا من خا لاؤن سوریلا ما خانے فرمایا ویسی جو کہن والا ہے اے وے تھی کی کر فلا گل کسے پاس آئی ہے پہلے اگر گل ٹھیک آخان گے اگر گل نہیں ٹھیک آ گل کر نہیں ویچ پائیں گے گلو گل کرنے باوے جناب نہ ہو, اسے ہو اسے نہیں ملنا. آئی جی دین نو ملن والے اسلام نلن والے بندہ نہیں ویخ حکم ویخ وہ باوے جناب جدو کوئی گل آپ خلاف جوے باوے پیر دے خلاف جوے باوے کسی مولوی خلاف جو باوے سارے جگ دے خلاف جے موبائل یہ نہیں آخ گا یاریں پرانے دلاف پہ یار کو آپ دے خلاف ہوئی ہے گل تو سونے نبی گل گے میں آکھا دلیل کی ہے لوگوں کو پوچھے نہ ہوئے تھی انج کیوں کر لوگ کئی جنے آخے جی سارے مول بھی کرتے ہیں سارے مولوی کول پوچھیے ہوئے جی کیوں کرتے سارا جگ کر دلیل لوگوں کو پوچھی آئے تیوں کر یہ مولوی کر دے مولوی کوچھی آئے سارا جگ کر دے وہ گل ہوئی نہیں کتنے پوچھے کتنے کو آخیا تیرا گھر کتنے انہیں ڈا کھانے دے سامنے उन्हें आखिया डां खाना कि मेरे घर के सामने उन्हें आखिया मरे दो आमने सामने दोस्तों इथे आमने सामने आई गल नहीं चलेगी इथे दलील चलेगी हां اچھا جی میرے باغ نبی اندر رسم نئی پان نہیں مولا سونے نے پسندی اسلام نرمایا رب د دین, علد اللہ الاسلام دین اللہ نزدیک صرف اسلام قربان جاوا خدا بھی قسم کر گیا اسلام ہی ایسا متحا ہے اسلام ایسا بدہبئی جڑا جناب والی رسمی نہیں شخصی نہیں جنابے والی کسی بندے کا بنے نہیں مخلوق دا بنے نہیں کسی دا بنے نہیں اسلام و دین اسلام بھاوے جڑا بران والا خال نیا ہبیبے جو ہے نا کر کے قربانس عدل ادل کے سیدوں نہ فروخے آدم ردی اللہ تالا لو نے جتوں مصر دے فتح فرمائے مصر دلا کے فتح فرمائے فروق اعظم نے مشرد امیر بنا کے گورنر بنا کے بھیجا ہے کہ جاؤ تلاک حکومت سنبھالو چلاؤ جدے والی آ گئے لگے دعوت چلو ابھی باقی ساری گلا چاہیں گے ایک ساری پرانی رسم سی مجبوری ہے آ فرماؤ لگے کی مجبوری ہے دسو کی رسم آخر لگے اص ہر سال, ہر سال نویلی نوی نویلی لکھی قواری او سجا بنا کے ہار شنگار پوا کے اسی اصو دریا نیل چاہے آریا چل رہا وغیرنا سوک جا گئے آپ سرکار یہ ہوئی گل خات لکھا دے فروکے آلمجیے جے جاتے فروخے آلمے آپ نے رکا لکھیا ہے واپسی خت لکھیا ہے آپ نے فرمایا ہے اے ساد آ پیجنا میرا دریا نو دے ہوئی لوگوں رسم تو بچا حضرت فروخ آزم نے فرمایا فرمایا یہ اسلام ہے اسلام یہ اسلام ہے اس میں کسی رسم کی کوئی گنجائش نہیں فرمایا ساڈا اسلام رسم پر فرمایا روکا میرا دریا نوگی رسم نہیں کرنی جدو لوگوں کی رسم دی رات آئی ہے صبح انہیں رسم کرنی تھی یعنی لڑکی نریا چاہی رات आपने रुका दरिया दरिया चा दिते जदू सुबह सुबह होठे हो ने यार जाइए अपनी रसम पूरी करिए उन्हें बंदा मारना सी कु मारनी सी जवान नौजवान कवारी खूबसूरत बंदा मारना ऐसी रमत बन के आये, बंदे आया बंद मारने पर कोई होवे सही मन مردہ بندہ جگا سوکھ مردہ دل جگا اور مسلم پاک کی ادیز ہے سونے نبی نے ہے جسم دے اندر رب سونے نے ایک لو تھڑا بنایا اگر وہ خراب ہو جاوے سارا جسم ہی خراب ہو اگر وہ ٹھیک ہو جاوے اذا سالو ہلو سالو حل فرمایا اگر وہ ٹھیک ہو جاوے سارا جسم ٹھیک ہو جائے وہی اللہ پر مایا دل یہ بلا دل مردہ ہو لیکن پھر بھی میرے سونے نبی اسلامت اسلام لگ جائے جاگ جانا ہے وہ بھی جاگ جا کلواڑ کرے تماشا کرے توجہ توجو ہاں. اسلام گل بات کرے اسلام نال تماشا آ, کرے اے سمجھے. اے چور ایم ٹردا فردا مرد بزرگ فرما نے فرمایا ہے جا جا اپنے آپ اسلام تے قربان کرنا جانتا نہیں فرمایا اسلام کی لذت نہیں پاس کرا وہ اسلام دی لذت جی مرے پا میرے پیر میاں شیر ربانی دے کول ایک بندہ میں میم اس گل کا دوست کا حکم بھی کیا تھاں بھی بن گئی ہے گل کرنا جو ہے ن شر گولک بندہ ہے ہر کردہ لجفال میرا دل جگا دل جگا دے میرا دل زندہ کر دے میرا دل روشن کر دے کے سونے فرمایا فرمایا جب بندہ گناہ کر دانت نقطہ فرمایا دل تک سیا ن بن جانے کے لکھ بہ اگر تو کرے دل روشن ہو جا جا رہے زیادہ زیادھی ادھر بندہ گناواں او در دل سے شراہی ودی قربان جاوا گنا دل مردہ ہو جان لی اسلام تماشا کرنے کسی گلط کردہ دور میرا دل زندہ کر دل چگا روشن کر د نے فرمایا ویشی آیا فرمایا دیگر آگر آیا فرمایا نماشیا میں نماشیا جا فرمایا پفتیاوی پفتہ آیا فرمایا فجر دی نماد میرے پیچھے ادا پر فجر دی یہ دعا کے پیچھے پڑھتا ہے آپ نماز سفارے بوندے نماز سفارے ہو کے فرما فرمایا محبت سی مریضوں بےلی فرما سو کی فرما سن ویلی وہ جو نہیں جی فرمائی اج کل چگا دین تماشا کرنے آ جا تو موڑا آپ خوشا بھی لا لینا سن ہاں جی جی اللہ جد مخلوق رب کا قانون تروڑے نا ان بڑا وٹ چڑ پھر بخورا نہیں کھاڑ لینا میرے پیر باہو والے بھی گرامی پہ آ جانا بل گئے باہو سرکار گوس پاگ سرکار گوس پاگ سرکار والامی پہ جاپے دا جان سن والد سنیا دادا جان سن ایو گلوں چپے نے ویخ بادشاہ وزیر شراب کے مٹکے سرا دا کے جا رہے آپ گسا ٹھڈا مار کے مٹکیا نو ہیٹا سیٹ کر شراب بھی روڑ دیتی مٹکے بھی توڑ د جی ساری قوم آخر ایڈے ظالم مار دے نے مٹکے بھی توڑی ظالم اللہ دے لے ملا توجہ نہیں جی اور مرے تی ویکد نے ٹوڈا ماریا اگالم شرابا نے مٹکے پا کے برباد ہو گیا شراب کتنے بابا ایک سی سن ٹھڈے مار کے مٹکے بھی تروڑ دیتے شراب بھی توڑ بادشاہ ان لیا دنیا کے نشے دی مستی تے بڑی ہونی بادشاہ دنیا بھی نشے بچ مست ہوتے نے بادشاہ شراب کیوں روڑی بادشاہ پوچھ لراب توڑی فرمونے ہاں بادشاہ تو کیوں رو ترمند میں تھا لفظ بولے تھانےدار دار اس زمانے آخر جناس مختصب حاب کتاب لائن آ آئیے کوئی ادھر ادھر ہو گیا تو پھڑ گیا سیدا ہوا جد بادشاہ نے گل کی اللہ کے فقیر نے پھر اکھ کھولے اکھا کھول کے اوچ اکھا پا کے بولے موہت سی بہت ہی بنا رہے جن تین بادشاہ بنا لیا بادشاہ کمڑیاں چھوٹ گئی صرف فقیر جلال کون پہچا گیا توجو نہیں جو فرمائی, فرمائی تمجھیے تاہ بنا, بنا. فرمایا نہیں تیرے بناو دے موتاج نہیں ہوں سانو تو سدو انہیں بنایا جن تینوں بادشاہ بنایا بادشاہ کہیں گا جان جدور معاف کر دیا قربان اللہ فکیر بابا جی کدی لوڑ پوے تو دسیا جا کدی سا لوڑ پہ آپ نے فرمایا سانو کل تھو سن سی پی نا اپنے سچے بادشاہ پکوارا گے ہاں یہ اللہ والیا نو وٹ چڑھ گیا جد رب کی خلاف ورزی دین بھی ویختے گسا چڑھتا وت چڑھتا میرے میاں شیر ربانی سکار چڑھ جا سہرال سامنے باز تو فرمائیے تبجو فرمائیے فرماسی جدو سر اٹھائے آپ دا چہرہ شریف تشویش نام سی حیرت زدہ میرے میاں سے فرما نے فرمایا وہ لیا کھوڑ لوائی جھٹ لبوئی سچ کا سی جی. یا ترمی یا تیریاں نے سچ خون ہرام بندہ ازور میںرانی نہیں از پتہ ہے لیکن میرے ضرور حرام لے. فرمایا دے حضور میرے باپ دی کمائی حرام نہیں آتی سی میرا باپ سود کھانا سی کاروبار کرنا سیت والی پرافٹ سان کما سا آ فرما نے فرمایا جا ٹورجا جا ٹور جا یہ شیرے ربانی کولو جاگلات یعنی تیرا دل شیر ربانی نہیں جگا سکتا میرا شرک پور تاجدار فرمائے حرام کھا لال تر دل اوور ہو گیا ہے انج مر گیا ہے یہ ہوں جاگ سکتا نہیں اے فرمایا ساری عمر نمازاں پڑھ ساری عمر تاجر پڑ ساری امر نفل پڑ ساری امر رو رات فرمایا تری ساری زندگی شریعت کے مطابق گزر سکتی ہے پر اے مریا دل دوبارہ زندہ جل مر جائے نہ رب درما سونے محبوبہ پریشان نہ جنہ نے سونے نبی مذاق تماشا بنایا سی نا مولا نے فرمایا محبوب دل تکھدے پر سمجھ تو کی مطلب یعنی مردہ دل تا اقبال فرما فرمائیے دل بہتار خاد نہ تیری زری ہے کاری نہ میری زری ہے ساری تو جو ہے نا دلو روکنا راگ سبحا اقبال فنو دل مرد سجدم سجدہ کام نہیں کیوں دل بن جے دا نہیں لے نہیں جڑے مردے زندے ہو جاندے میرا پیر باؤ فرم فرمایا پردا دوسم ہوں گے ایک پردہ آئے رین ایک پرد آیا رین فرمایا جہن چڑ جے دور رہنے جی کرما نے قرآن فرمایا <سؤال> کلو مولا فرماؤں دلان سے ران چڑھ گئی ران چڑھ گئی تھوڑے ہاتھ کی کمائی کی وجہ نال یعنی دل ہو گئے جدو ران چڑھ جائے پھر دل داخت نہ تے کی جدو بندہ گناہ گناہ نو سمجھ کے کرے یار گناہ کر دیا کم از کم آتا؟ گناہ نو گنا گا ایمان بچا جائے گا جڑی قوم گناہ نو جائز نہیں عبادت سمجھ کے کرے ان دل کٹ جا گیا توجہ نہیں یہ فرمائی آ فرو گے تیرا تر گرا نہیں کبلا دے لوگ حرام کھم اور دل, دل مرتا ہو جب شیر پانی کولو ہی نہیں جاگتے جی آپ کھائیے تو موڑ سمجھ نہیں سانو دین دی سمجھ نہیں آگی سان جسلا پتا لگتا سڈے خلاف ہوں کہ رکھ مولیا اپنے کو نو فرکا میں آ گیا کہ بلا یہ شرکا نواں نہیں تیری کھوپڑی دیاں پھرکیاں پٹیاں ہو گئی نے ہاں جی ادھر اپنی فرکیاں والے پاسا چکر پیا چل دیا رہے یا پوٹھیاں چل پہ ادھر تبجو نہیں دل والے توجہ نہیں اسمریا پہ وہ دکالا سیاہ ہوا بوٹے چمکائی جانے آج دل کا لے لال اویارا منہ کا چند میرا پیر باہو فروغ یہ دل کا good call. go ho ka حرام کاریا نال, بے نال, نال رب اسلام قانون پروڑ حرام نو حلالجن مڑا کوئی بندہ کہیں یہ نواں پھر پہ توجہ نہیں جب فرمائی کہ دل جاگدہ ہو گئے پھر پتا لگ رہی غلط کیے ٹھیک کیے حق کیے باطل کیے تو جدو بندہ دین تو نسے دین تو نسے دین تو بجے گناہ نو جائ سمجھ کے کرے ہر برائی گل نال کھڑا نیکی کا خیال نہ ہوتا نہ بار فرمایا زبان نال بندہ کلمہ پڑھ بھی لو اس وقت تک بندہ مسلمان نہیں بن رہا تک دل مسلمان دے. زبان سے کہہ بھی دیا لائی لا تو کیا ہاتھ زبان سے کہہ بھی دیا لائی لا تو کیا ہاتھ دلو ری باہ مسلمان ہی تو کچھ بھی نہیں بندہ دل تو بچے ہے عدالت دا قانون کرونے مجرم بننا ہے تھانے دا قانون کرونے مجرم بننا ہے دا کا قانون کروڑے مجرم بننا پروڑے خالق دین اسلام تروڑ آے نا, نا فرمانی کرے نو کوئی مجرم کہہ دے بے. تو گل پی گیا عجب جب سراجو یار تیرے توجہ نہیں ہاں جی قربان جاوا گل اگر نہ تھا حدیث پہ سنونا تھا سونے نبی نے فرمایا لوگ دین تل سن گئے ت یاد نہ ہو جی پر میم یاد ہے کتنے چھ گیا تو پتہ نہیں ہونا پر مطلب اسے گل لمبی ہوئی ادی ادیس بیان کی سونے نبی نے فرمائے جان خریدی امریک سامان آئے گا لوگ دین تو نسن گے دین تو کیوں نسن گے اس وجہ لال کہ برائیاں پیار گا پیار ہو فرمانی نال <سؤال> پیار پیار ہوئے گا لیکن دین برائے نام برائے تھوڑا بہت نہیں سونا گوتا بھی ہوئے تو پھر بھی خیر برائے رام میرے سونے نبی نے فرمایا ہے جدو ایسا وقت پھر انتظار کریں گے رب و ادا آنگے فائی اسلے تلطان انجا پہلا عذاب رب سونا ظالم حکمران مسلط کرے گا سننے بھائی تھے ظالم حکمران اجے تک ظالم حکمران نہیں نہ آئے کچھ تکلیف سدے اجے تو نہیں نا آئے چلو یہ بھی رب سونے کا شکر ہے بھائی اے احساس ہو گیا بھائی اسلے تم لاؤ سونا یا پھر ظالم حکمران مسلط کرے گا دوسرا آداب نبی سونے نے فرمایا انہوں نے رزق کی جب برکت اٹھ جائے گی رزق کی برکت اٹھ اچھا اٹھ پر ان سمجھ آئے انج آئے جب کوئی دل بچائی بیٹھا کوئی رتی بچی پی ہو بارود ہوے نہ سکڑیا ہوا بارود ہوے سڑیا ہوا او باوے جناب وہ اگ دے لے پا بلن وہ ہے پہلے نہیں سڑ ہوئے ان بارو ہوا جاگتا ہو گولی دار بارو شہر ای جنبالی ایویں تھوڑی چھواں سی لگنی تھوڑی جی سوانسی لگتی ہے ہر شہ پی ری ہوگی موڑ تے کھڑ لگے گا جی ساری راک ہوئی پی موڑ اگ تک سور ترین اگ ہی سامان سڑیا پہ ہوں توں آخ بھائی اگ نہیں دی اگ کا کلا دیں لگا گرو سے اگ ہی سڑے آ گیا کی سال آ گیا اگ نا جاگ سلور ن چمڑے کیوں ہے تو لوہے کی شکل جی پولی کلے yeah, ہو جاؤ بڑا ہی پولا لو ہے لے کیوں بڑا مضبوط لو ہے کال چمڑ دوں ہی لوہے قریب کریں گا ان فٹ فاڑ لو سٹیل نہیں چمڑ گا تخ مکنا خراب سلور چمڑے تو آخر مکن تیز خراب ہے مکن تیز خراب کوپڑی خراب چمڑ چاہیے اسلام سمجھن واسطے چاہیے ایمان ایمان بچہ ہو اسلام کی آل سب پہ ہڑ کے رات نہیںاد قسم کر کے نا پتا لگتا زمان وہ آج تاڑھے چودہ سو سال پہلے سونے نبی نے اج کے زمانے کے حالات میرے پا کبھی مراد سے آپ ہی بہتر جانتے جاند لگتا نشانیاں بیت کے. کہ او لوگ دین تو تسن لگ پے سچ تو نس لگ پے حق تسن لگ پے لوگ لوگ لگن لگ پے جہے آدھے جی نی بھی کرو برائی بھی کرو ساری قوم لگی خری جے گا پہلے برائی چھ پہلے برائی چھڑ ادھر کوئی نہیں ادھر آپ نے پاگل ہو گئے نواں فرق ہے خدا بھی قسم کر نا نیکی نور برائی گند یار تیرا دل گوارا کرے گا کہ ایک ہی برتن در دھد تیشاب نٹا کرے گا وہ نورے او گند اچھا دھد تیشاب نو کٹا نہیں تے برائی نو کیوں کی اچھا ہوں یہ دس تر پیر کے بچ لگا ہوا کو ڈاکٹر آخے گا پہلے تو چیرنا پو چی دینا پو کیوں کہ اگا تھوب گیا ٹپ گیا وے نہ پوے گا چیر کے کھنا پوے گا تو مڑ دیا گا دن تخ ڈاکٹر صاحبہ کل بچ رہے اس دوائی بھی کیا ڈاکٹر دے دے دو دوائی ابو وہ بھی انہ اکھے ٹبر سارا ان شی واہ واہ ساڈے باغ جگے نہ بھی این آئی سارا جناب مواشر ادا بنیا پی وہ بھی کیل نہ کٹے دے دے دوائی چڑے ملا کھے ٹھیک لگے رہو لیکن نال نماز بھی پڑ لیا لگے بھی رو رو پڑ لیا کرو یہ ڈاکٹر نے گولیاں لا لیا ہوں بندے نے کی کرنا گولیاں کھا کے دردنا یار کو بڑا پاگل ڈاکٹر ہے یار کو بڑا بدماغ ڈاکٹر ہے یار دوائی یہ درد مکتا ہی نہیں پہ مر ڈاکٹر ڈاکٹر کیا جدو یہ زخم دا علاج کرنا نا تو پہلے تکلیف سے بڑی تکلیف ہو جیڑی تکلیف زبان نال نا جر اللسان جر اللسان اشد من جان عربی دا مقول ہے کہ زبان جڑا زخم ہے تیر زخم نالو زیادہ شخم نال چیر دے جدو اسلام والے پاس تک کو گا سیدھی گل کرے گا ان تے تکلیف ہی اپنی ہو ہوں تو آ تکلیف بھی نہ ہو پوائیں یہ گولیاں نہب پڑھیے نہ نہ ڈاکٹری پڑھیے یہ جہ ڈاکٹر کل بےچ رکھ کے علاج کرتے وہ جانا کول سیاؤ گے اصل پہلے کڈاں گیا اگوں اکل تیری اندیا گلان بھی تیری سمجھ نہ آرائیسی والے پاس تا جا کے پتا لگ رہی نال ہو رہا ہے سڈے ہوا کی ہوا کی لٹیا گیا رہے اقل لکل دل لگ جی وگر ناج قوم کا نار ہے ارقی کر گئے ہوں ترقی کر دیا ہو گلے ترقی کرتے اس ترقی ایک کر بھی ہے سمجھ بھی نہیں آئی یہ تے ہوں وہ بندہ گلا سمجھے جڑا کو زری بچائی بیٹھا جڑا کو ماسا بچائی بیٹھا سونے نبی ہونے فرمایا برکت اٹھا دیکھی جائے گی زمانہ سی ایک کما سی پورا ٹبر کھا سی اج پورا ٹبر کما ایک نہیں خاص آڈیا سمت مرد نا خدا دے سلڈے خرچے نہیں پورے ہوتے آپ باہر نکلو نال تمہیں کوئی تھوڑی ساری ہیلپ کرا دربان جاوا لیکن پوری پھر بھی نہیں پی پہ برکت فر بھی نہیں پہ ہوگی پر مینوں گل نہیں سمجھ آئی اصل بچ جی اے اصل راج پوری نہیں پی ربر دے دے دے پوری پہ تیسرا ادب سونے نبی نے فرمایا اے دو اد ہلکے نے یہ ہلکے تیسرا فارا سخت ادا سونے نبی نے فرمایا جرن گے بےمان ہو کے مرن گے خلوک قانون کی خلاف ورزی کر کے خالی ڈنڈے پی پیسے لگتے ہیں قید کٹنی پی قانون کی خلاف ورزی کر کے نا دنیا بھی گئی اگلی بھی گئی یہ بھی لکڑ اگاں بھی لکڑ ساری زندگی لکڑی قانون خالک گربان جا میوائے آخ جی پتا ہے پتا اے ایمان جیمان ہو کے مریائے ہے میں آخر پہلے اپنے ایمان سے ہاتھ رکھ پہلے اپنے ایمان سوال کیوں چوکھا نہیں جانا گند کا ٹوکرا میں پر اصل پچھے گل کہ سونے لگے گا شکر ہے گا جو ابلا مومن مردے ہوں ایمان دے خاتمے دیا نشانیاں مت پسی ہوں لبا تو مسکراہٹ ہوں چہر کل خوشبو آسمان اقبال نے بھی یہ گل اقبال ہے اگر بندہ مومن دی نشانی پوچھنا تو میں تینوں دسنا کہ جرد وہ ہونٹ تو مسکان ہو مرگا بس لبے جی موت ہوئی ناٹوں سے مسکرا داستان سے مچھاری کی سنائی ہے تین تیری مرضی مگر دینِ اسلام کا مان سلامتی تابے داری ایمان امان کسی شہر معمول کر دفو کر بندہ اسلام نال لگے ایمانے کی مطلب بندہ کرے فارت لگا تھی ہفارت لگے بندہ دنیا بچ محفوظ ہو جائے محفوظ ہو جانے۔ ایک کمال ہے میرے مدنی تاجدار کی شریعت آمین. آمین. مولا سونا فرما میں آپ لو ہزار بندا بندہ دے پتھر میں اپنے آپ بچا اپنے آہلو جان نچا یہ بندے بندہ اپنے آپ کی ناراضگی دو سختی اگ تو بچا اپنے آل بھی بچا اگر ہمت ہو پہنچا خدا کی قسم کر کے آنا اے قرآن پاک نہ حکم نہیں سارا کام نہیں بیان کر دینا ٹھیک ہے مرضیری تیری مرضی تیری لیکن حقیقت یہ ہوئی بلکہ وہ حقیقت, ہے او حقیقت ہے کہ تاریخ دے اندر ایسی کوئی قوت نہیں نظر آئی کہ جس قوت نے اس حقیقت کا انکار قبلہ اگر اپنے آپ نو بچا اپنے ہلویال بچا نہ تو او اسی صورت اس کی سورت چمکن اسلام, نال اسلام نال مخلص ہو گیا رب رسول نال مخلص ہو گئی ضد عناز بغض حسر جینا منافق ان ساری چیزاں تو ہٹ ہٹ بچ کے گل سی آ یار گل ٹھیک دل جاگ پو سا کام کہنا فلا ہاتی فلا ملا ہدایت رب دیا ہاتھی او او ہدایت جا دے ان گمراہ کوئی نہیں کر سکتا او وہ گمراہی دا ارادہ جا فرما یار زندہ شوبت باقی آخرداوان الحمد الحمدللہ رب العالمی جن جن جی جال اویہ ر گھر دا او چھوڑا ماں پوائ ازاد خبر وَلَا أَمْتُمْ عَبِدُونَ مَا أَعَبُدْ لَكُمْ دِينَكُمْ وَلِيَدِينَ اللَّهُ أَكْبَرِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَهَدَ اللَّهُ الصَّمَدْ لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوانا آهاد الله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم كله الله أهاد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوانا آهاد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله آهد <تصفيق>